اے ہماری قوم اللہ کے مناد کی بات مانو اور اس پر امان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گنا بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچے لے